صاف کے اتارنے اور چڑھانے کا کوئی سبب ہو تو اس صورت میں آدمی گناہ نہیں ہو جیسے بعض لوگ کہ وہاں کی گورمنٹ کوئی معزز آدمی ان کے نزدیک آتا تو اس کو خانہ کعبے کے اندر بھی لے جاتے بلکہ خانہ کعبے کی چھت پہ بھی لے جاتے تو خانہ کعبے کی چھت پہ چڑھنے کو علماء مکرو لکھا اگر کوئی سبب ہو تو شرن کوئی حرج نہیں